شاہد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی تیسرے پارے میں دو سو تہتر نمبر آیت کریمہ ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فقرا الزین اوسرو بھی صبیل اللہ اور وہ لوگ جو فقیر ہیں اور ان کا وصف یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں اوسے کا مطلب حسار اور حصار کا مطلب دائرہ عام طور پہ یہ لفظ آپ نے اگر اردو کی کتابیں پڑھی ہوں تو اس میں آتا ہے کہ دشمن نے قلعے کا حصار کر لیا یعنی دشمن نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا تو احسرو فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی کام ایسا ہے جس کام نے ان کا حصار کر لیا ہے انہیں روک دیا ہے انہیں منع کر دیا ہے ان پہ پابندی لگ گئی ہے کس چیز کی پابندی کس چیز سے رک گئے ہیں لا یستی ضربا فی الارض اور ان میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ زمین میں وہ چل پھر سکیں تو مانی یہ ہوئے کہ وہ لوگ اپنے معاش کے لیے بندوبست نہیں کر سکتے اور وہ زمین میں چل پھر کے معاش کو کما نہیں سکتے تو ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے کام میں مصروف ہیں اور معاشی طور پر اپنا بندوبست نہیں کر سکتے بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کے اس حصے سے فکاہ نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے اور پھر جہاد کے ضمن میں ہوتے ہوتے انہوں نے تمام وہ کام لے لیے جن کاموں میں اللہ کے لیے وقت صرف کرنا پڑتا ہے کسی بھی انسان کو اور وہ اس کام کی وجہ سے معاش کو کما نہیں سکتا تو ان میں پھر علماء بھی آ گئے ان میں سب سے بڑا شعبہ دین کا وہ شعبہ آیا جس کو کہتے ہیں علم دین کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ اس راستے میں رہ گئے ہیں خدا کے لئے علم حاصل کر رہے ہیں جستجو میں محنت میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں پر خرچ کرو اور اللہ نے انہیں فقیر کے نام سے یاد فرما دیا تو فقیر کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کے لیے کچھ خرچ کر سکیں شاہقاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ حاشیہ لکھا ہے وہ عیسائیت کریمہ کی تشریح میں بہت عمدہ ہے حضرت کا حاشیہ ہم انہی کے کی کی قرآن پاک کے ترجمے سے پڑھ کر سناتے ہیں اور یہی بات ان کے والد یعنی حسط شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ لکھی ہے اور اسی کو باقی حضرات بھی لکھتے آئے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ کام نہیں کر سکتے اللہ کے دین کے لیے اور وہ معاش نہیں اس, کو اس کا کوئی بندوبست کر سکتے تو ان کا سب سے بڑا حق بنتا ہے جو اس جگہ پر ہے حضرت کا حاشیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس کا ترجمہ ہے لالفقرا الزین افسرو فی سبیل اللہ دینا ہے ان مفلسوں کو جو اٹک رہے ہیں اللہ کی راہ میں اب حسار کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اٹک جانا تو اٹکنا پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے اور اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر کوئی چیز اٹک گئی تو مراد یہ ہوئی کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے لیے کام تو کر رہے ہیں مگر اٹکے ہوئے ہیں وہ چاہیں تو اس کام کو چھوڑ کر دنیا کمانے کو لگ جائیں اس لیے بہت اچھا ترجمہ یہ انہوں نے کیا کہ اخصروف فی سبیل اللہ اللہ کی میں اٹکے ہوئے ہیں لا یستی اون غور ون چل پھر نہیں سکتے ملک میں الارض کا ترجمہ یہاں ملک سے کیا سب الجاہل اغنیا امن تعف اور ان کو بے خبر محضوز ان کے نہ مانگنے سے سمجھتا کیا ہے تعریف ہوں تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے لاس علون النا سا نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر وہ ماتن من خیر اور جو خرچ کرو گے کام کی چیز ان اللہ بھی علیم وہ اللہ کو معلوم ہے یہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور اس کے حاشیے پہ لکھا ہے انہوں نے یعنی بڑا ثواب ہے ان کا دینا جو اللہ کی راہ میں اٹک گئے ہیں کما نہیں سکتے اور اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے جیسے حضرت کے اصحاب تھے پہلے صفحہ گھر بار چھوڑ کر حضرت کی صحبت پکڑی حضرت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھنے کو اور جہاد کرنے کو اسی طرح اب بھی جو کوئی حفظ کرے قرآن کو یا علم دین میں مشغول ہو لوگوں کو لازم ہے کہ ان کی مدد کریں یہ حضرت حاشیہ اس پہ لکھا اور یہ بہت بڑی چیز بہت بڑا کام پچھلے کئی سو برس سے یہ جتنے دینی مدارس چل رہے ہیں نا اور یہ جتنا دین کا کام ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے چندے پہ ہی چل رہا ہے حکومتوں سے یہ کام نہیں چلے ہم تھوڑی سی روشنی اس بات پر ڈالیں کہ حکومتوں نے جہاں کام لیے ہیں اپنے ذمہ وہاں علماء پیدا نہیں ہوتے پہلے پورے عالم اسلام میں یہی تھا کہ مدارس اور دین کا کام یہ حکومتیں اپنی توجہ اور سرپرستی سے کراتی تھیں اور علماء کی سرپرستی جب حکمران کرتے تھے تو یہ حکمران تھے نیک اور بہت اچھے اور خاص طور سے یہ تغلق اور بلبن اور خلجی یہ جو خاندان گزرے ہیں مسلمانوں کے حکمران ہندوستان کے اللہ نے بہت کام ان سے لیا اس بلبن بادشاہ کا حال یہ تھا کہ جب اسے حکمرانی ملی ہے ہندوستان کی تو اتنا پیسہ تھا اتنا پیسہ تھا اس ہندوستان میں کہ انہوں نے حکم دیا حرمین شریفین میں کہ مدرسے کھولے جائیں اور چار مدرسے انہوں نے کھلوائے حالانکہ بلبن خود حنفی تھے بڑے پکے لیکن انہوں نے شاپڑی مالکی حمبلی مسلک کے بھی مدرسے وہاں کھلوائے اور ہندوستان سے پیسہ جاتا تھا اور برس ہا برس یہاں سے ہی پیسہ فنڈنگ ہوتی رہی ہے پیسہ یہ لوگ بھیجتے رہے ہیں اور کتنے ہی شاپی مالکی حمبلی مسلک کے علماء اس پیسے سے پڑھتے رہے ہیں جو یہاں سے گیا تو اس لیے یہ جتنا بھی دین کا کام ہوا ہے نا یہ بات صحیح ہے کہ سوفیا نے کیا ہے دین انہوں نے پھیلایا ہے لیکن ان کے پسے بشت مسلمانوں کی بڑی مضبوط حکومتیں تھیں اگر اتنی بڑی بڑی حکومتیں اور اتنے دیندار اور اتنے صحیح مسلک اور صحیح دین کو سمجھنے والے حکمران نہ ہوتے تو یہ کام بہت مشکل ہو جاتا سفیہ کے لئے بھی علماء کے لئے بھی اس لیے برابر اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ وہ مدارس بناتے رہے پیسہ وہ اس پہ خرچ کرتے رہے اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے آخری مرتبہ ان چیزوں کو سرپرستی دی جب اورنگزیب کا انتقال ہو گیا تو ہندوستان میں فطلوں کا دروازہ اس وقت تو صحیح معنی میں کھلا ہے اس وقت سترہ سو سات عیسوی کی یہ بات ہے اور پھر جو اختلافات شروع ہوئے ہیں پھر جو ایک دوسرے کو کافر قرار دینا یہ چیزیں حکومت مسلمانوں کی رہی نہیں اور جتنا پیسہ مسلمانوں کو ملتا تھا سترہ سو سات کے بعد انہوں نے حکومت سے دینا بھی چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب انگریزوں کی دسترس حکومت میں ہوئی ہے اٹھارہ سو تین میں دلی پہ قبضہ ہو گیا انگریزوں کا اور انگریزوں نے پورے ہندوستان پہ اس کے بعد قبضہ کر لیا تو اٹھارہ سو تین میں انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی پہلے انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ ہمارے ہاں آئندہ سے جتنے بھی عہدے اور جتنی نوکریاں سرکاری ملیں گی خواہ وہ چپڑاسی ہے اور خواہ وہ جج ہے اور خواہ وہ کوئی بھی آدمی ہے اسی کو ملیں گی جو انگلش پڑھاوا ہے اور عربی والوں کو نوکری نہیں ملے گی اور زبان انہوں نے بدل دی اور اٹھارہ سو پینتیس میں لارڈ کرزن جو تھا اس نے صاف نظام تعلیم بدل دی اس نے کہا ہم ہندوستان میں ایسی قوم تیار کرنی ہے جو اپنے رنگ کے اعتبار سے اور جو اپنے اپنے نصب کے اعتبار سے اور اپنے لباس کے اعتبار سے ہندوستانیوں لیکن ان کا دماغ اسی چیز کو سوچے جس کو ہم برٹشر سوچ رہے ہیں ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ کو شرعی فیصلے مطلوب ہیں نا تو ہم یہ کریں گے کہ عدالتوں میں آپ کا مفتی بھی ہوگا اور ہمارا جج بھی ہوگا آپ جدھر چاہیں فیصلہ لے جائیں اور آپ جس سے چاہیں فیصلہ کرا لیں تو یڈیول سسٹم جب انصاف کے لئے جاری ہوا تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اس وقت میں شرعی حکم کی بجائے ترجیح دی کہ عدالتوں میں جائے کیونکہ وہاں عدالت کا حکم تو پولیس نافذ کرا دیتی تھی اور شرعی حکم جو تھا وہ پولیس نافذ نہیں کراتی تھی انگریز تھے گورے تھے اور انہیں جب زیادہ ضرورت پیش آئی تو انہوں نے سب سے پہلے پنجاب میں ان لوگوں کو دیکھا جو لوگ قتل و غارت گری میں مشہور تھے تو انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے انہوں نے سکھوں سے کہا کہ تم آؤ اور پولیس میں ہماری بھرتی ہو جاؤ تو سکھ تو ویسے ہی مارنے مرنے میں آزاد قوم تھی ایک طرف انہوں نے قتل عام شروع کروائے اس قسم کی چیزیں دوسری طرف پولیس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی انہوں نے اسی لیے جتنی پرانی کتابیں اردو کی ہیں آپ جب پڑھیں گے جو کتابیں خاص طور سے سترہ سو پچاس ساٹھ ستر اس میں لکھی گئی ہیں اٹھارہ سو دس بیس تک اردو لٹریچر پڑھ لیجئے اس میں پولیس والے کے متعلق لکھیں گے کہ آج ایک تلنگا آیا تھا پولیس والے کو تلنگا کہتے تھے اور اس کا بڑا روپ تھا بڑا دبدبا تھا تو حکمرانوں نے اس طرح کہہ دیا کہ ان کا ان کی, ان کی جو طرز تحریر ہے جو تعلیم ہے اس کو بدل دیا جائے وہ جب بدلا تو اب مسلمانوں نے سوچا کہ کیا کریں دین کس طرح باقی رہے گا حکمرانوں نے سرپرستی چھوڑ دی اور اس سے پہلے یہ حال تھا کہ شاہد العزیز صاحب محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے آنکھوں دیکھی بات لکھی ہے حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نواب صاحب تھے اور ان کا نام تھا قمر النساء عورتوں میں بہت مشہور تھے اور بہت عیاش نواب تھا اور حضرت نے فرمایا نواب قمر النساء کا نام قمر النساء اس لیے پڑا کہ عورتوں کا چاند اور ساری غلط حرکتوں اور عیاشیوں کے باوجود حضرت نے فرمایا ان کی ڈیڑی میں ان کی اپنی ریاست میں پانچ سو طلبا پڑھتے تھے اور فرمایا نواب صاحب کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں تھی جو ایک پائی کسی کو صدقہ خیرات کوئی کر سکے پانچ سو بچوں کا سارا نظام نواب نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا وہ کہتا تھا کہ میری حرکتوں کو چھوڑو اور تم لوگ دین پڑھو اور ہر سال کپڑے اور کھانا اور سب چیزیں اور جہاں کہیں پتا چلتا تھا ہندوستان میں کوئی چوٹی کا عالم دین ہے لکھتا تھا انہیں خط کی حضرت آپ ہماری ریاست میں تشریف لائیے اور یہاں آ کے پڑھائیے تو سینکڑوں علماء کو اس طرح کی سرپرستی ملی بھی تھی جب حالات ہوئے مزید خراب تو پھر اس ہندوستان کی حالت یہ ہو گئی کہ کوسوں میلوں تک کوئی نماز جنازہ پڑھانے کو نہیں ملتا تھا اور نکاح پڑھانے کو کوئی نہیں ملتا تھا اور گاؤں میں جس کے بھی پاس اچھا ہوتا تھا کچھ کھاتا پیتا گھوڑا بیچ دیتے تھے کہ بیس میل سے کسی مولوی صاحب کو لے آئیے پچیس میل کا سفر کر کے مولوی صاحب کو لے آئیے جنازہ پڑھا دیں یہ چیزیں کر دیں اور یہ صورتحال کب تک رہتی یہ دہلی کا بڑا مدرسہ جو تھا نا شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ کے بیٹوں نے جو قائم کر رکھا تھا سب چیزوں نے انہوں نے بیک وقت دو کام کیے ایک حصہ ان کے طلباء کا پورا اس پہ لگ گیا کہ ہندوستان کو آزاد کراؤ اور کئی ہندوستان میں ایسی جگہ ملنی چاہیے جہاں ہماری چھوٹی سی حکومت کوئی قائم ہو جائے اور حکمرانی کی بنیاد پر پھر انگریزوں سے بات کی جائے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تو اس میں چلے گئے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں چلے گئے یہ سارے حضرات پورا جہاد کا سلسلہ ہو گیا اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ میں کمال کی یہ بات تھی کہ وہ جتنے لوگوں کو جو لوگ ان سے متاثر ہوئے سید صاحب رحمت اللہ انہیں اپنے اپنے کام پہ لگاتے رہے بہت سے لوگوں کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ جہاد میں نہ میرے ساتھ جہاد سے افضل یہ ہے کہ پیچھے ہندوستان میں رہو اور دین کا کام کرو وہاں کرامت علی صاحب جون پوری رحمت اللہ کو انہوں نے بھیجا اور کہا بنگال میں جا کے دین کا کام کرو لوگوں کو سنبھالو مدارس کو قائم کرو اس طرح کی چیزیں اور وہاں کرامت علی صاحب جون پوری رحمت اللہ نے خود لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں سید صاحب رحمت اللہ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو بھیجا ہے ہم جب حضرت کی طرف سے بیٹھ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک کروڑ سے زیادہ مسلمان حضرت کے مرید ہیں یہ حال ہو گیا تھا اور اسی طرح بہت سے لوگوں میں مستن شاہبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے سہارنپور میں ان کی ولایت کا سکہ جما ہوا تھا سید صاحب رحمۃ اللہ نے کہا جہاد پہ میرے ساتھ چلو وہ چل پڑے اور ان کے جو خلیفہ تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے حضرت نے فرمایا کہ تم جہاد پہ میرے ساتھ نہ جاؤ سہارنپور میں رہ کے یہاں دین کا کام کرو یہ میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے تین خلفاء تھے ایک حافظ عامن شہید ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ایک شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین تو میاں جنور جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھانہ بھون میں ہندوستان میں ہی اس جگہ بلکہ وہ لوہاری میں رہتے تھے لوہاری ایک قصبہ ہے اور اب تک حضرت کا ایک جھونپڑا سا وہاں موجود ہے تو انہوں نے حضرت نے خلافت دی سہ نقش بندیہ میں اور کاچ ہاتھ پہ نہیں جانا بس یہاں رہ کے کام کرو نور محمد صاحب رحمت اللہ نے کس کو بنایا انہوں نے بہت لوگ بنائے لیکن ان میں ایک بڑی شخصیت حاجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی تھی جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے اور انہوں نے پھر جن لوگوں کو بنایا ہے ان میں موا محمد قاسم نانوتوی تھے ان میں موام رشید احمد گنگوئی تھے ان میں معاون اشرف علی تھان تھے رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے حضرات تھے انہوں نے ان کی تربیت کی اور انہیں آمادہ کیا اس بات پہ کہ کام کرو اور ہندوستان میں دین مٹتا جا رہا ہے اور حکومتوں کی کوئی سرپرستی نہیں ہے کیا وہ حضرت کے خلفا میں حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے متقی آدمی تھے ان کے متعلق لکھا ہے کہ اٹھائیس برس تک ان کی تکبیر الا قضا نہیں ہوئی نماز کی اور ایک دن انہیں اپنے ایک شاگرد محمد انور کو بلایا اور حضرت کے وہ خلیفہ بھی تھے شاگرد بھی تھے اور اس طرف انور جب سے دلی کا بڑا مدرسہ اجڑا ہے دین کا علم بڑا خلل واقع ہو گیا ہے اور اب کوئی مفتی نہیں ملتا اچھا عالم دین نہیں ملتا تو تم اس طرح کرو کہ یہ قصبے والے دیوبند والے تو ہمیں جانتے ہیں اور ہمارا یہ رومال لے جاؤ اور ان سب سے کہو کہ ہم ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے پیسے دے دیں وہ شخصیت ہی ایسی تھی وہ شخصیت اور ہستی ایسی تھی کہ ساری زندگی لوگوں کی خدمت ہی کی لوگوں کے ساتھ اچھا ہی پیش آئے کسی سے پیسہ لیا نہیں کبھی دیا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو حضرت نے اپنے رومال میں دو گرہیں لگا دی اور فرمایا یہ لے جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ پیسے دیں اور اپنی طرف سے جو پیسے تھے اس میں ڈال دیئے اور فرمایا یہ شام کو جب وہ لوٹ کے آئے چندہ کر کے جو ان کے قصبے میں جس جس نے دیکھا رومال حضرت کا اور ان کے شاکرد پھر رہے ہیں ان کا خیریت تو ہے ہوا کیا انہوں نے کہا حضرت نے بھیجا حضرت نے فرمایا ایک مدرسہ قائم کرنا ہے پیسے دو ہندو مسلمان جتنے تھے سب نے پیسے دیے اور چار سو اسی روپے جب آئے تو حضرت بڑے خوش ہوئے اور فرمایا الحمد مدرسہ اسی مسجد میں شروع کر دیں گے اور مودی قاسم صاحب کو بلاؤ بے قدری کی یہ حالت تھی کہ وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسا صاحب علم آدمی میرٹھ میں ایک پریس میں کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ مکہ مکرمہ پتا چلا کہ آپ کے خلیفہ حضر حضر وہاں پہ آٹھ روپے پہ مزدوری کرتے ہیں پریس میں نوکر ہیں تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا ہاتھ بار بار اپنی ران پر مارتے تھے اور فرماتے ہائے مولی قاسم اتنا بڑا آدمی اتنا سستا بار بار فرماتے تھے اتنا بڑا آدمی اتنا سستا تو انہوں نے خط لکھا کہ ملی قاسم صاحب یہاں آئیے اور آ کر پڑھائیے اور آپ کے لیے پیسے مقرر کریں گے تو شاید بیس روپے یا کتنی تنخواہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں وہ متعین ہوئی اور اس سے چندے کا رواج ہوا کہ اچھا مدرسے اب چلانے ہیں تو کیسے چلانے ہیں چندہ کرو لوگوں سے پیسے لو اور لوگوں کو کہو یہ دین بچاؤ یہ چیز برے صغیر میں ہوئی اور برے صغیر کے علاوہ یہاں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ عام مسلمانوں نے کام کیا ہے یہ عام مسلمان یہ بالکل سادہ دنیا دار دنیا کمانے والے کن کن گناہوں میں پٹے اور لگے ہوئے ان لوگوں کی بڑی قربانی ہیں اور ظاہر ہے اللہ کے ہاں کسی کا اجر ضائع نہیں ہوتا انہوں نے پائی پائی جوڑ کے مدرسے بنائے اور اس کے علاوہ عالم اسلام میں کیا صورت حال ہوئی جہاں تو انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو مسلمان تھوڑے سے بیدار ہو گئے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ پھر فرانسیسیوں کے قبضے بڑھنے شروع ہوئے شام میں ہوا مصر میں ہوا عراق میں ہوا اردن میں ہوا لیبیا میں ہوا منہ ملکتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں خلافت ختم ہو گئی اور انہوں نے ٹکڑے بانٹے یہ تو آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ فرانسیسیوں نے شام کا کتنا حصہ اپنے پاس رکھا برٹشرس کو کتنا دیا یہ سب چیزیں جب وہاں ہو گئیں تو بدقسمتی سے وہاں کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی اور جب مسلمان حکومتیں آئیں فرانسیسیوں کے بعد اور برٹشرز کے بعد آزادی ہو گئی جب آزادی ہوئی تو حکومت نے کہا کہ ہم مدرسے چلائیں گے حکومت نے پیسے دیے علماء کو پیسے دے کے انہوں نے مدارس قائم کر دیے لیکن وہ علماء جو دین میں واقعی ٹھوس کام کرنے والے ہوتے اور صاف بولنے والے ہوتے وہ پیدا نہیں ہوئے کیونکہ ان کی تو نوکری تھی انہیں تو مسئلہ تھا کہ آج اگر ہم حکمران وقت کے خلاف کچھ بولیں گے تو ہماری تو تنخواہ ختم ہو جائے گی اسی وجہ سے ہندوستان میں علماء پیدا ہوتے رہے اور اب تک بھی پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں کہیں دیکھ لیں سوائے ان مدارس کے جو افریقہ میں یا کہیں کہیں اپنے ذاتی طور پر کام کر رہے ہیں بڑے علماء پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں ختم ہو گئے تو یہ کام اس طرح ہوا ہے مدارس میں اب بھی ہمارے ہاں جو سیکولر حکومت آئی ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح قبضہ ہو جائے اور کسی طرح کچھ علماء خرید لیے جائیں یہ وہ سب نے الحمد انکار کر دیا انہوں نے کہا اس, اس نظام کو ہم نہیں بدلنے دیں گے کیونکہ آج ہم حکومت سے پیسے لینے لگیں کل کو حکومت ہمارے مدارس پہ قبضہ کرے اور پھر وہ کہے فتوہ وہ لکھو جو ہم چاہتے ہیں تو ہم تو ایسے نہیں کر سکتے یہ فرق پیدا ہوا اس لیے شبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی چندہ ہوتا تھا لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے حکمران تو کچھ دیتے نہیں تھے وہ بلبن والا اچھا دور اور گولڈن پیریڈ ٹولک والا اور یہاں بیٹھ کے مصر میں مدرسے چلا رہے ہیں یہ جامع اثر جو ہے اس کو ہندوستان کے حکمرانوں نے پیسہ دیا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی پورے عالم اسلام میں جہاں ادارے بنے ہوں اور حیدرآباد سے ویسا نہ گیا ہو ان کی, ان کی اور کسی چیز کو نہیں کہتا لیکن حیدرآباد والوں کا کمال تھا ان لوگوں کا پیسہ ہر جگہ گیا ہر جگہ کام ہوا یہاں تک کہ دیوبند میں جب پیسہ ختم ہو جاتا تھا کچھ نہیں رہتا تھا ہمارے اساتذہ اس جو وہاں کے پڑھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ حیدرآباد جاتے تھے لوگ ہمارے یہاں سے جان مانگنے کے لیے کہنے کے لیے کہ نظام صاحب پیسہ ختم ہو گیا اور کچھ چاہیے اتنا پیسہ دے دیتے تھے کہ کبھی کبھی چھ چھ مہینے کسی سے ایک روپیہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی اور ادارہ چلتا حکیم اجمل صاحب نے دلی میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جامعہ ملیہ جامعہ ملیہ کی بڑی خدمات ہیں یہ حیدرآباد سے ہی پیسہ آیا تھا ایک وقت میں انہوں نے اسے چلایا تو یہ چیزیں ان حکمرانوں کو اس وقت خیال تھا کہ اب وہ حکومت والے مسئلے ختم ہو گئے اب تو رہ گئیں چھوٹی چھوٹی جاگیرداریاں تو اس لیے یہ کرو اور دیوبند میں مدرسہ جو ہوا قطع نظر کسی سے اس کو اتفاق ہو اختلاف ہو اس مذہبی بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے مسلمانوں میں جو زمیندار تھے انہوں نے اپنے مستقل مربع وقف کر دیے مربع سمجھتے ہیں ہیں جتنے بھی ایک ہوگا بڑا کتا ہے بہت بڑا کتا زمین کا وہ وقف کر دیتے تھے کسی کے پاس پچاس مربع ہیں تو وہ پانچ مدرسے کے لیے کہتے تھے کہ جتنی گندم اس سے پیدا ہو جتنی فصل پیدا ہو مدرسے کو بھیج دو تو یہ تو اس طرح چلیں اور اب تک بھی اسی طرح چل رہے ہیں اس لیے حضرت نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ تم لوگ یہ کام کرو اور اب بدقسمتی ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے گئے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے کہ مدارس سے کیا ہوتا ہے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے دو چار اور پیدا ہو جائیں گے سر سید احمد خان سے کسی نے کہا سر سید نے ازما قاسم نانوتوی نے اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تینوں نے حدیث شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھی ہے دہلی تینوں ایک ہی استاد کے شاگرد اور بڑی اچھی طرح سر سید جانتے تھے نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خط تو کتابت رہی ہے تصفیت العقائد جو حضرت کی کتاب ہے جو چھپی ہے وہ اسی موضوع پہ ہے کہ سر سید نے حضرت کو لکھا کہ میرے عقیدے میں کیا کیا باتیں آپ پاتے ہیں حضرت نے انہیں لکھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے علی گڑھ کی اور دیوبند کی بحث اس کو کیا کریں وہ تو خالص ایک کئی گھنٹوں کا موضوع ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے لکھا خط کئی ایک چیزیں اس میں ایک جگہ یہ چیز آئی ہے سر سید نے کہا کیا ہوا جو دیوبند میں ایک مدرسہ بن گیا دو چار یہ لکھا نہیں وہ کہتے تھے اپنی مجالس میں انہوں نے کہا کہ کیا ہوا دیوبند میں مدسہ بن گیا دو چار کل اور پیدا ہو جائیں گے کل اوزیئے سے مطلب یہ ہے کہ کل اوضو بیربل فلک اور کل اعزو بیربل تو انہیں پڑھنا آتا ہے انہیں کیا آتا ہے دو چار اور پیدا ہو جائیں گے تمہوں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں اس وقت حدیث پڑھاتے تھے اور موما یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جن کو پڑھائی ہے ان میں بڑے مایہ ناز ان کے حدیث اور تفسیر دونوں پڑھنے والے موا شفلی خانوی رحمت اللہ علیہ تو موما یعقوب صاحب نے کہا کہ آج رات ہم نے بڑا روئے تہجد میں اور ہم نے کہا ہمیں یہ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل اوزیے دو چار اور پیدا ہو جائیں گے تو آپ بتائیں یہ مدرسہ چلانا ہے بند کرنا ہے بڑا اللہ کے ساتھ تعلق تھا ایسی بات کبھی بھی کہتے تھے جو کوئی کہہ نہیں سکتا حضرت موسا علیہ السلات کے حالات میں ایسی چیزیں آتی ہیں نا تو کہنے لگے ہمیں بتایا گیا کہ اس مدرسے سے جو بھی پڑھ کے جائے گا تمہارے زمانے میں اسے دس روپے سے کم کی نوکری نہیں ہوگی دس روپے ملا کریں گے اور واقعی ایسے ہوا علماء تو تھے نہیں وہ تو قدرتی بات ہے ہونا تھا اب جب علماء پڑھ کے نکلنے لگے تو جہاں جہاں وہ گئے ہیں لوگوں نے کہا علم تو یہ چیز ہے بھائی اس ادارے کو سپورٹ کرنا چاہیے اس ادارے کو بڑھانا چاہیے اور پھر اس سے بہت سے بڑے حضرات پیدا ہوئے ہیں یہ ہے مدارس کا حال کہ اب جن جن جگہوں پہ حکومتیں اوپر سے سرپرستی کر رہی ہیں حکومت ایسے ہی سرپرستی نہیں کرتی وہ پیسے دیتی ہے اور پیسے دینے کے بعد فتویٰ بھی اپنی مرضی کا لیتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ دین کی کوئی تحریک اٹھ نہیں سکتی کہہ نہیں سکتے ہمارے خلاف بول نہیں سکتے اور جب وہ حکومت کے اثر سے آزاد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب آپ سے لینا کچھ نہیں دینا کچھ نہیں ہم اپنے کام میں تو پھر علماء بھی پیدا ہوتے ہیں پھر وہ اپنا مسلک چاہے جو چیز بھی ہے ڈھٹ کے بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا دیوبند کے مزہ قائم ہونے کا کہ یو پی سارا علم سے بھر گیا سارے یو پی میں علم گئے اور ندوا والے انہوں نے بھی ایسے ہی شروع کیا تھا وہاں محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ ہمیں کچھ کچھ زمانے کی ضروریات کا بھی احساس کرنا چاہیے اور یہاں پر عربی زبان اور اور پھر شبلی جیسے قابل لوگ مل گئے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ مل گئے ان لوگوں نے حکومت کی مدد اور ان چیزوں کی گرانٹ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا پرائیویٹ سیکٹر نے یہ چیزیں چلائیں اب ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں نہ یہ کوئی ہسٹری بتانے والا ہے اور نہ لوگوں کی توجہ دلانے والا ہے کہ بھائی تمہارا کرنے کا کام ہے اب سارے ہی تو مفتی نہیں بن سکتے اور سارے ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتے سارے انجینئر بھی نہیں بن سکتے یہ دین کے شعبے الگ الگ ہیں تمہارے پاس اگر پیسہ ہے تو اس سے مدد کرو جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کو پیسے کے ساتھ ملائے گا اس طرح یہ دین قائم رہے گا اور یہ چیزیں چلیں گی ایک عالم دین جو تیار ہوتا ہے ایک ڈاکٹر جو تیار ہوتا ہے آپ حساب کیجئے گا کبھی کہ کتنے لاکھوں روپے قوم کے خرچ ہوتے ہیں تب جا کر وہ تیار ہوتا ہے میڈیکل کی تعلیم جیسے فری ہے ہمارے ہاں بھی اور پاکستان میں اور پرائیویٹ بھی ہے تو جو فری ایجوکیشن گورنمنٹ دیتی ہے, ہے کہ گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے پروفیسر رکھتی ہے کالج چلاتی ہے یہ سارے کام بچی اور ہزاروں لاکھوں روپے وہ خرچ کرتی ہے تب جا کر ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اس بلڈنگ کو بنواتے ہیں علماء کو تنخواہ دیتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تب جا کر کہیں پھر ایک عالم میں دین تیار ہوتا ہے پھر وہ ایک مرتبہ گاڑی کو دھکا دے دیتا ہے کہ یہ گاڑی چلتی رہے پھر اس کے بعد وہ چلتی رہتی ہے پچاس ساٹھ برس بعد پھر کوئی اللہ کا ایسا بندہ تیار ہو جاتا ہے دو چار تیار ہو جاتے ہیں یہ دین اس وجہ سے ہندوستان اور پاکستان میں باقی ہے اگر حکومتوں کی سرپرستی ہوتی کبھی بھی نہ ہوتا اور اسی لیے وہاں اب بھی جو لوگ حکومت کی سرپرستی اور اس کے زیر اثر ہیں وہ دین میں کوئی بڑی خدمت انجام نہیں دے سکے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے لا یسون غربن فی الارض اور زمین میں چل پھر کے وہ کام نہیں کر سکتے یا حسبوہم الجاہل حمول جاہل و اور جو ان کے حالات سے ناواقف ہے جاہل سے مراد جو ان کے حالات سے ناواقف ہے اغنیا وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے بالکل انہیں تو ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں ہے من التعفف اس لیے کہ وہ بچتے ہیں عفت کا لفظ سنا ہوگا اردو میں عفت جو ہے نا یہی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے گناہ کے کام سے خاتون عفت وہ جذبہ جو انسان کو روکتا ہے گناہ کے کاموں سے من التعفف وہ رکتے ہیں اس لیے کہ سوال نہ کریں تعریف ہوں سیما ہوں اور تم ان کی ضروریات ان لوگوں کو پہچان سکتے ہو بے سیما ہوں ان کی ان کی حالت سے یعنی جب تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یس الناس سا الحافا اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے نہیں مانگتے لحاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا لحاف کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ سردی کی وجہ سے آدمیوں سے اپنے اوپر لپٹا لیتا ہے اور لیتا ہے یہ الحافہ کا لفظ وہی ہے لا يسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے نہیں مانگتے کوئی بھی خیر کی چیز جو تم خرچ کرو گے فإن اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا علم والا اللہ تعالیٰ کو بڑا علم ہے یہ ندوہ میں اب آتے ہیں کروڑ کروڑ روپے اور لاکھوں روپے الحمد اس ندوہ کی یہ حالت حضرت سے ہم نے خود سنا ہوا ابوالحسن ندوی رحمتہ اللہ نے فرمایا جب ہم ندوا میں پڑھتے تھے جمعرات کے دن جلدی چھٹی ہو جاتی تھی اور لکھنؤ میں جو فیکٹریز تھیں وہاں پر ہم چلے جاتے تھے اور اشار فرمایا کہ ہم بچے تھے سارے تو ٹوپیاں اتار کے اپنی سامنے کھڑے ہو جاتے تھے فیکٹری کے اور جو بھی مزدور ان کو ہفتہ بار تنخواہ ملتی تھی تو وہ ایک پائی دو پائی ایسے ڈال جاتا تھا فرمایا ایسے ندوا چلا تھا اور یہ ہوتا ہی ہے ادارے ایسے ہی چلتے ہیں اللہ نے کہا ہے میں خوب باخبر ہوں اس چیز سے فن اللہ بھئی علیم اللہ اس سے اس کا بڑا علم رکھتا ہے کہ جو لوگ ان کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رک گئے جہاد کے لیے دین کی طلب کے لیے دین کے علم کے لیے سارے شعبے دین کے مجاہدین پہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں علم کے لئے خرچ کرتے ہیں حج کے لئے خرچ کرتے ہیں جو لوگ حج کے خواہش مند ہیں انہیں حج پہ بھیجتے ہیں ان ساری چیزوں میں اللہ نے کہا ہم علم والے ہیں فعن اللہ بِهِ علیم اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے